بسم الرحمن يا آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا کوری واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 ما یو اللہ کفارو من اہل الکتاب ولی المشرقین ائین العلِّمن خیر و اللہ یخت برحمۃ میشا و اللہفضل عظیم صدق اللہ العظیم اے اِمان والو لاتکولو نا تم کو ہو رائنام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 ان کی خواہش یہ تھی یہ یہی چاہتے تھے کہ ہم میں ہی وہ نبی ہوتا لیکن میں تو اپنی رحمت جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں فرمایا یا ایو الدینہ اے وہ لوگ جو امن ایمان لائے تقولو نہ تم کو ہو رائنا رائنہ کا لفظ نہ بولو وقول اور تم کہو انذرنا ان اور غور سے سنو ولی کافرینہ اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم الدردناک ما یَََََََََدالدینہ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے كفر كیا من اہل كتابی اہل کتاب میں سے ولیلمشرقینہ اور نہ ہی مشرقین كیا نہیں چاہتے ایون ضلع علیہكم کہ نازل کی جائے تم پر من خیرن کوئی بلائی ربکم تمہارے رب کی طرف سے حسد کرتے ہیں و اور اللہ یختص خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے واللہ اللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے صدق اللہ العظیم